کپڑا بس و على مالا دل سلا دو سلا مال کیا سیدی یا رسول والا الگ سواد یا آبی بند سلا دو سلا مالکیا سی یا نبی اللہ والا کا آواز بہا بکیا مکین کلو بل السلام علیکم دوستو ساڈے <تصفيق> علیحدہ عید نماز پڑھنے وجہ یہ شریت متاہرہ متابک اج ہی بنتی سی کوک ہفتے نڑی کئی اتوار پڑھی لیکن ان اگر اسا صدق کنال کوئی دلیل میے شرع دی حجت ان کو منگیے تو انہوں دا دامن خالی کوئی ان کو ایسی دلیل نہیں خود عوام ناس دے حقیقت پسند لوگوں کل احساس ہو گیا سی سال اعلان کیتا گیا ہے کہ اے سب سڈے زیادتی ہو رہی ہے اور روزہ جان بوجھ کے کھایا جا رہا تاکہ میں خود اپنے کن بس چحلیا گل سنی بیبیاں اور بندے گفتگو کر رہے سن کہ نہ زیادتی کیتی سعودیہ دے پیچھے لگے نے تے شرع دے پیچھے نہیں لگتے سڈے سید عالم صلی اللہ ہو تعال وسلم تو ہٹ کے آپ کی شریت متحر تو ہٹ کے کوئی بھی کام کرے پہ مدینے شریف دے ویچ بیٹھا ہوئے خان حضور سرکار دے شریعت تو ہٹ کے کرے گا اسا اتباع نہیں کر سکتے کیوں اس واسطے کہ شریعت تو ہٹن دا مقصد یہ وہ نبی پاک تو ہٹیا بیٹھا تے روزہ رسول دریب بیٹھا تے حضور تو ہٹیا بیٹھا او ایڈا نیڑے ہو کے نبی پاک تو ہٹیا بیٹھا اسا دور ہو کے تو اندر تو کیوں نہ ہٹیے شرم تو انہوں آنی چاہیے اور تڈے سامنے کل کا خبر اخبار جڑا اسے صاف آ گیا ہے کہ سعودی عرب والے جڑے نے انہوں نے امل خوراک کیلنڈر بنایا ہوا سالانہ وہ او ہمیشہ اون دے مطابق چلتے ہیں اور چاند دے مطابق نہیں چلتے مطلب یہ نکلے کہ ان کامل صاف حدیث رسول صلی اللہ تعالی اور شریعت دے متساد میں بخاری شریف دی حدیث پا کے سو ہی لفتے روتے ہی روزہ رکھو چند دیکھ تو بعد اور عید کرو چند دیکھ تو بعد دیکھن دا مقصد یہ نہیں کہ ہر بندہ چن ویکھے دیکھن دا مقصد یہ کہ ج نہیں ویخیا ان تک دے شریت دے, دے مطابق کے مطابق کر چند دا ویکھیا جانا شہادتاں گوئی پہنچ جان شریعت دے مطابق تو سمجھاں گے وہ بھی چند کھڑے ہیں المبارک مبارک جو میں سات طریقے بیان کیتے سن چند دیش سابت ہوتے سن سات طریقے شریعت بیان کیتے سن اور سات تری گیر شری بی سن جب حدیث پاک دیکھن دا حکم پہ کر دیلڈر پہ چلتے اے دا مطلب وہ بئیمان ویخ آی رحمت کرتے ہی نہیں हदीशे रसूल लाल चिटे टकरा गए कि टकरा गया तो हर साल एक दिन साडे पहलों ही खड़े हम ऐतकी दो दिन हो गई ना हर साल एक दिन पहलों की कले हम उन्हों का तुसा अज तक यहो ड्रामा नहीं पड़िया भी जुलम है साडा तो उन्हों का वक्त जड़ा दो घंटे का फर्क है سعودیہ دا اور سڈے پاکستان دے وقت دا کتنا فرق ہے دو گھنٹے اونے مگر والے پاس اصاو مشرق والے پاسے اس وقت دے فرق دا تقاضا یہ کہ نوں انہوں اسی دہاڑ جد اتے وہ اسے دہاڑ دو گھنٹے پہلو نظر آنا چاہیے اور سالو دو گھنٹے ٹھیک ہے نا असूल तो ही बनता है ना भी दो घंटे वक्त का जो फर्क है तो उस मगरे बाले पासे ने वो दो घंटे साढ़े तो पहलों चन वेख ली दो घंटे उन्होंग लीए पर एको दिहाड़ वेखिए सिर्फ घंटिया का फर्क हो सकता दिहाड़ का दिहाड़ा कितों निकल है यह चौवी घंटे हर साल चौवी घंटे फर्क कितो है कितों प्या कला है चान वक्रा यही है समाना वाला एक तो बासा वाला चन्न है ना وسا چند جی میں شیوں دے لمب نہیں لگے ہوتے چند بنیا کڑاؤں دے جھنڈے چاند بھی چند بنیا کڑاؤں گا یا تو چان جی یہ چانسمان چوبی گھنٹے کا فرق کی معلوم ہوا وہ ہو بئیمان خنزیر چلتے ہیں اصل اپنے بنے ہوئے شیطانی طریقے دے مطابق گستاخے رسول نے گستاخا یہ لانت پہنی سی ان برطانیہ دی ظالم ترین ویشوی غنڈا دہشت گرد حکومت تو معاہدے کے تحت اور علاقے کی حکومت لئی سی اس واسطے اج تک ان حکومت برطانیہ دے مطابق ہی چلنا ہے ان دے حکم نو ضرور نر ملہول رکھنا ہے ہوں جد او حکومت برطانیہ دے مطابق کیلنڈر دے چل رہے ہیں دے پچھے کدی نہیں چل سکتے اسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑیا سعودی رسول اللہ نہیں پڑیا اور ایتھے ایتھے اور غور فرماؤ اور میں حیران ہاں کہ ہمارے ملک کے پاکستان دے اندر نام نہاد اپنے آپ اکھوان سکھوا جڑے آدھے نے اصا حدیث تے عمل کرنے میں تو پوچھنا حدیث بخاری شریف کی یہو ہی آخ سعودی دے پیچھے چلے جی ہوں اتے بخاری بھول گئی ہے معلوم ہویا بئی مانو صرف تو ساڈا کلمہ ہے پیسہ جی میں مان منا ہونا ساری قوم دا اس لئے کلما بنیا گڑا لا الہ لا سوٹا لا الہ الا پیسہ کوئی چھوٹے تو ڈر کے چلتے نے وہ سوٹے آنے دا مگر تے کوئی پیسے نو وی پیسے دے پیسے آنے دا مگر چلتے خدا دے رسول کوئی نہیں. سوٹا کئی بیمان اج نہیں آخر رہے رہی استعف کر لگا سی اے پھڑیا جائے گا اے پھڑیا جائے گا اے پھڑیا جائے گا جاگ بے گھر تو بےمانو چویو मैं थोड़े दे दिल चो खौफ कदन आया तो मेरे दिल और बगैर तो मैं कि शह नहीं वेखी तसा फिक्र करो तसा फड़ीचना मैं फड़ीच गया मैं छुट्ट जाना तसा फड़ीचे तो रब ने फड़ना थानू नहीं छोटा का मौका ला छुट जा सुनो میں فیچیا سنو میں میں اپنے بزرگوں دی سنت ادا کراگا کیڑا نہیں فڑی چیا امام حسین پاک تو شروع ہو جاؤ ہاں کہڑا نہیں فڑی چیا امام آزم ببو انیفا نہیں فڑی چی امام محمد بن امبل نہیں فڑی چی مجد الفسانی نہیں پڑی چی کیڑے کہڑے ولی اللہ دے کئی نو جیلوں موت آ گئی سدکے جاواں حق کی خاطر چ فیچنا مل جائے تو ہو جدو میں جیل چیٹا سا تو میرے بزرگوں مینو خط لکھا سی فرمایا کاش کے تیری جگہ پرمایا ہوتا بئی مانو اے چار ہزار قیدی پہ کوئی رنڈی کے پیچھے پیا پی کوئی منڈے لاؤنڈے بازی کے چکر چسیا پیاٹرل جیل چ کوئی کسے چکر چسیا کوئی کسی دنیا کے چکر چ کوئی کوتی کے چکر چ کوئی کھوتے کے چکر چ کوئی مجھ کے چکر چ کوئی مرلے کے چکر چ کوئی روالور چکر چ کوئی چرچ کے چکر چ کوئی ہیروئن کے چکر فا نسلے اوے آخری نے تیر تڑ کے بدماشی کر کے آیا ایویں نہیں آئے اتے شیتان دگر تیر تڑکے آتے نے آئے کھڑے رب رحمان کی گل آتے چوہے بندے پھٹے منہ تہن رب رسول دی بجائے شیطان واسطے تے مرتار دنیا واسطے فری چنا قبول سانو محمد اربی ردیل کافر مرن تو نہیں ڈردا ارے مسلمان نام مراد کافر دی موت کی ہوں زندگی موت نالوں پیڑی ہے. اور ساری تے موت زندگی نالوں او سواد اس زندگی دنیا کے چی آنا جہاں آگا آنا سب اس واسطے بلال ہبشی نے فرمایا سی جدو کر دی رو لگی تو بلال ابشی نے فرمایا کیوں پھرونی ہے سڈا تو عید کا دیہ چلے آلکا نلکا گدن محمد مسابا اصل نے کل محمد پاک پہ آپ کے یار جا ٹکرنا کافر چودہ ہزار میل دور آن کے مرد پیا ہے پیا مر ایمان دسو آ کل فلوجا چ پرسوں عکیاں نے کن اگریزان کافر مار جان گوان تو نہیں دے اور بیٹھے لمبی موتری چٹی جان واہ سد کے جاوا کلمے رسول پڑھنے کو ایمان دار کلمہ کلما پڑھتے ہوا گے کلمہ بھی آخر ہونا پھٹے منہ پران دفے ہو میں شیران دے کول ساتو چوہیا کدھر متے لگن لگا कलमा भी सामान आता होना बई मानो मैं शेरां मुंह आने वाला था तुसा चूहे मेरे मगर कितने लग गया जे आ, तो दोस्तों कई ए जि ने सऊदिया के पिछले हफ्ते कर छी उन्होंने को सऊदी के डालर से होर कोई दलील नहीं سعودی دریال تو بغیر اور کوئی دلیل نہیں اور سڈے کول اللہ کا قرآن اور مستفا کا فرمان سڈے کول فکا اسلامی ہے سڈے کول اسلامی فکا موجود ہے الحمدللہ للہ اور اچ بھارت کے اندر عید ہو رہی ابھی تسلمان پاکستانیا دو گنا زیادہ مسلمان وستے ہیں کیونکہ تسا اثر رنافکان منافقات چٹھے ننگے کافرانے اس واسطے انہیں اپنا ایمان پھر بھی بچایا ہوا اسا منافک کے تھلے لگے ہوں منافک سڈیا عیدان نمازاں دین اسلام شریعت سارا سارے کول کور سڈیا روڑ دیتی وہ چٹے نگے کافران چیٹے تو ہمیشہ ان کا خیال مرنی ہیں بہ ادی کافر نے دشمن نے اس واسطے ابو جہ نبی پاک دی، بھی شریعت تباہ کی تی ہونا. اور میں پوچھنا وا ایک پاکستان اے تے جناب جی ہو گیا اے تے پاکستان دی چودہ کروڑ عوام جڑی ہے اپنے حساب دین دے مطابق چلیوں نے اٹھائی اٹھائی کروڑ جڑے مسلمانوں وہ نے سانو آن رہنے جو روزہ شیتان رکھد عید آڑ میں پوچھنا وا وہ کروڑ سارے شیتان نے توجہ نہیں کی وہ اٹھائی کروڑ مسلمان جہ ہندوستان چاہے او سارے ابلیس نے بغیرتا نے بغیرتی ملن کی اخیر کر دیتی شیطان آپ سن کہ رمضان چ روزہ رکھے جہنم دا بالڑا بڑے خدا دا فرد چھوڑ کے شریعت نو چھوڑ کے فرد چھوڑیا رمضان دے روزے کا وہ کبیرہ گناہ حضور دی کی نو نڈیا کہ شریعت سی روزہ عید کرنی سی چن ویخ کے یا چن جی شریعت کے مطابق ثابت ہوتا اس نے उधरों शरीय छड़ी उधरों फर्द खुदा छह नमद इने उल्टा चोर कुतवाल को डांटे जिमें गाली चिगा बंदा रोही नाले च वह आखे किसी भी कपड़े न छिठ लगी हो आखे यार बो बड़ी पी छिठ भी ना लगी हो नहाता नहीं कई दिन हो गया ध्यान यार वह तेरे नाल खलोता नहीं जाता अफसोस है آپ گند چا پیا نا مراد کا پیان ہے پیا چاہتے بدبو ہے ٹنڈاتا ہی نہیں این ہو گئے کوئی شرم ہونی چاہیے جی تو دوستو اصل بات میں تمہیں دسا کہ قرآن مجید شریت متاہرہ جڑی آئی ہے نا اسلام شریعت اے انسان دے دفسانی خواہشات ختم کرنا سرف انہوں خواہشات رہن دینی جیڑیاں جائز ہیں شریعت نال نفس مرد اوگے یاد رکھنا شریعت تو بغیر نفس کدی مر سکتا ہی نہیں پاوے شریعت تو ہٹ کے بندہ ساری زندگی بکھا مر جاوے گا تو کر کردہ جا مر جائے کدی او دا نفس نہیں مر لگتا نفس ہمیشہ ادو ہی مرنا ہے جدو بندہ شریعت دے مطابق عمل کرے گا تو جب یہ شریت شریعتری نفس خواہشات دے مخاب ہے اور یہ نت پاون آئیے اسی واسطے جدوں بھی شریعت پہلیا قوموں کے کول نفس پرست بندے مخالف بنتے تے حقیقت پسند بندے اس کے موافق ہوں بنی اسرائیل دے بارے اللہ تبارک و وطال نے سورت مائدہ آیت نمبر ستر دے اندر بیان فرمایا ہے سورت امداد آیت نمبر ستر جس دا مقصد ہے کہ اسا بنی اسرائیل دے کو بڑے پکے اہد لیشن تے سنتے ان بھیجے اپنے رسول جد رسول افسانی خواہشات دے خلاف شریعت لے کے آئے فری قن کرزا دے نبیا گروہ نوٹھا آخنا شروع کر دتا دی کر دقزیب فری کئی یق نون اور ایک گروہ امبے آن قتل کردتا وجہ ساڈے نفس دے خلاف تسان گل کی تھی کیوں اسنو قرآن نے بیان فرمایا ہے لقد اخدی سرسل مسل کل جم رسول با انسو اللہ تعالی فرمند ہے اسان آہد لیا سی پکا آہد لیا کتاباں ذریعے بنی اسرائیل کولوں کہ تسا اتباع کرنی ہے ساڈے نبیاں دی اپنے نفس دے پیچھے نہیں جے چلنا جدو سڈے رسول ان ساڈی شریعت لے کے آئے جہاں گلا کے نفس در خلاف انگ بڑکی ان بےغیرتا نوچیا کہ جہی ہوں اگ بڑکی پی جہنم جہانم اسے لے جانا ہے تو یہ جہانم کی اگ بن جائے گی چنگا ہوئی کہ نبیا کے پیچھے چل پیے نہ اگ لگی تو نبیا نو چٹلا دتا نو میں نفس پرست نے نبیاں جھوٹا کہنا شروع کر دس سمجھ کہ سکے نفس دے خلاف تسی بولن دے جے سادے رواج دے خلاف پہ بول دے جے آڈے جناب جی طریقے دے خلاف پہ بول دے جے آساڈے کلچر دے خلاف پہ بول دے جے تو سو جھوٹا کہہ دبیا ن فری کئی یق تو لوگ خون کار درندہ نے نبیا پرست اور سراپر رحمت انسان قتل کر در اس وجہ نفس کے مطابق تسان گل کیوں نہیں کی سڈے رواج کے مطابق کیوں نہیں کیسی کی گل کرتے جن برادری سا پوری خوش ہوں دی، پوری راضی ہوں یہ کام کیا کیوں ای ساری قوم کیونکہ تعلیم اس قوم دی یہودی والی ہے اور سید لمبیا نے فرمایا سی کہ تسا بنی اسرائیل دی اتباع کرو گے موافقت کرو گے جی جتی کا پولا دے برابر ہے پولا پاؤلے دے برابر ہے تصا ان چلو گے انہوں دے پیچھے توجہ نہیں کی گل د شریف ابو اندر سرکار نے فرمایا تصویر پیچھے چلو گے ہتھی ماں جی جناح فرمایا تصاوے نے کوئی گوہ کی خوڈ چڑے گا فرمایا گو کی خوڈ چڑنا کی مطلب گو کی خوڈ چ بندہ نہیں وڑ سا مطلب ایوے کہ اور جا بھی کرنا تسا آخنا ایسا بھی ضرور کرنا میں سوچتا سا ایڈی موافقت کافرا دل کتوں مسلمانا چاہے گی اُنہ کا نبیت ہر گل مخالفت دا سبق پڑا گیا ہوئے پھر آج جدو بکھیا ہے کہ اصل نبی اشارہ لایا کہ تعلیم جو انہوں نے آئے گی موفقت آپ آ جائے گی موافقت آ گئی شریعت بیان متحرا ہے دلائل نے قرآن حدیث ہے سارا کچھ ہے لیکن نفس رواج دے خلاف چشتی بول دا ہے تا کر کے تن کزا بو جان نبیوں دے گروہ نو چھٹا دتا سی نبیاں درد کتے ना दे पिछे चलण आए क्यों ना जुटलाव क्यों ना जुठलावन फरी कण कंदू का मिशा क्यों ना बनन लेकिन उन्होंने अफसोस कोई नहीं इस वास्ते कि वडेरिया की तबाह करते तवज्जो ने जी की हां जी वो अपने प्यों के पिछे पचलते हैं जिन्हों रूहानी प्यों बढ़ाई खड़े ने उन्हों के मगर पे चलते हैं रहा मसला जे तलायल उारे मुला मलवंडे आ जा मेरे सामने واہ بھی آجان آجان سارے آجان میرے بیٹھ کے گل کرن امام احمد رضا بریلوی تو لے کے امام آزم ابو حنیفا تک کی نبی سرکار تک اگر ثابت نہ کرا کہ آ سڈا طریقہ شریعت دے مطابق دے میرا سر وڑ دینا بےمان روزہ تکڑا کر لا سوڑی کریں اب مانو روزہ بھی خدا کر لو قسم خدا دی کر کے آنا میں نہیں لا کوئی بڑا واٹا تلاقے دا خطیب سمجھا جاندہ صرف جمع ہی بڑھایا باہر آ کے جناب یا اس طرح کے ہو سناؤ پھر سناؤ انہیں آ کے سناؤ کی گل یا نال چلنا پہا پھر پتا نہیں کنیامیا کلکہ دن آخیا یار میں دکے نہ ہی کرا رہے کرا نے پھر دی چودھیاںد رب الحمد للہ اپنے رب پکڑنے اپنے رب العالمین دی امید کر رہے ہیں اور عید جی بنتی پکڑنے اس واسطے بہلی اور سنو میں موٹا جہا قسول دسنا پیا وا جس کام نوڈا نفس پسند کرے کھچیچے ہوتے تے سمجھا جی یہ نام مراد شریعت کے خلاف ہے تے جڑا کم تا نفس نہ منے نا تے دل آخ بھی ہے گل سہی. او جے او شریعت متابک ہو سر جا بھائی مان بیٹھا ہے جے کان, کان جی دے ٹوکرے آل وہ کدھر ہے اس واسطے اللہ دے بزرگ جڑے سن اللہ دے ولی لوگ سبحان اللہ وہ ان انی این مخالفت کرتے سن کہ حضور ایک ایک دے دے خیر میں نفس پن دیا فرالجیاد خیر ت فر نفس ہے پھر کے, آئے کے آئے پتہ لگا میں سوچا تو ادروں کہ ان کا ارادہ یہ اتنے گا برادری ویکے گی چلو آخر آیا خرا ہے تو میں آخیا مر تو برادری نہیں نہ جا رہا میں پتا نہیں, نہیں میری ایسے نیت میری تبدیل پہ کرتا میں راضی کرنا سی رب نو ات میرے سامنے بہانا بلا دتا کہ نہیں آ کے چلو اتنے جوے گا تو چلو برادری تو خوش ہو جائے گی جی آج کل جانے پوریا کاستے یار کی آخر گیا ہی نہیں آگے یہ کدی نہیں سوچا اار اتے جا گے تے چلو مومن مریا بھی دعا کر گے نال اس کو کوئی نیکی اللہ کی بار گاہ چبول ہو سڈا اتے جنا جای وجہ ساڈا جانا اللہ دی بار قبول ہو جائے یہ کسے نے نہیں سوچنا دیکھ کے اصل گل یہ کیونکہ ساری حکومت اسلام دیا آخری درجے دیا دشمن اور دشمنی دن وہی چوٹی دیا ایڑی چوٹی کا زور لا رہے ہیں اور دشمن اس واسطے پہننے کہ سارے دشمنوں میں جو دوست ہوئے دشمن دشمن ہوتا ہے قرآن دے, قرآن مجید دے پورے قانون دے جڑے مخالف نے انہوں تو نے انتشار پایا ہوا ہاں انتشار پایا ہوا اگر اسلامی حکومت ہو اسلام دے مطابق ہوے سارا کام تو ایسا انتشار کدی بھی نہ ہوئے. تو ہوا کرو اللہ رب العالمین صدقہ نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو سانفیتا جو اص روزے رکھے نے میں کل الا دی بارگاہ گائے عرض کیتی سی میں ربا آخیا رابا جدو نا تو میں آخیا یا اللہ کریم قبول تاں آخا جو کچھ کیتا میں نہیں آخ سکتا کہ کوئی قبول کر روزہ میں یہ آخا گا تو اپنی معافی دا قلم سڈیا خطا تے پھیر دے بس سانو معافی مل جائے اصا اس لیے معافی منگن چھگے ہوں عبادت پہلو گزر گئے گئے اس لیے معافی منگن چوگے عبادت دیا سن جہاں پہلو گزر گئے جہے گھر گئے نا ساڈیاں کابارک وطا سانفی اطاف آخر دے مسائل کو سن لو فطرانہ ہر بندے دے واجب نہیں کیونکہ ساری شریعت متارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی جس حیثیت بندیاں دا زور ہے نا وہ ویخ کے اللہ نے بوجھ پایا جس بندے تے قربانی واجب ان دے تے فطرانہ واجب ہے اور قربانی اس بندے تے واجب تاجب ہوں جہد گھر تمام ضرورتوں تو اور ہر طرح دے قرضے تو فر اتنا مال ہو جس دی قیمت ساڑھے بونجا توڑے چاندی نا پڑے سمجھ آ رہی نا کردیا ضرورت مسلم ورتن دے برتن ورتن دے کپڑے پاوے سو پشاقہ ہو سو سوٹ بھی ہو برتن دے کپڑے برتن دیا پوشاک برتن بسترے مجیا دھد آ استعمال ڈنگر نے یہاں چیزوں کو یہ سارا اصلی ضرورت نے یہاں تو پھر کرزہ بھی اس سے نہ ہوزہ بھی ہو پھر اس کوڑ کوئی جانور ہے قیمت ساڈے بونجا تو چاندی برابر آن. ہے یا ان کو سونا ہے یا ان چاندی ہے یا ان کو رپیے نے اس بندے دترا نہ واجب ہو جان جا مقروض ہے کر دینا ہے. اور جس بندے نے گھر دیا لوڑا دواد کو بعد کوئی شا کو نہیں تازی کم تازی کھانا ہے میں آم اکثر اچھے مزدور طبقہ یہاں دے شریعت کوئی بوجھ نہیں پایا یہ فترا جے دے تو اپنی مرضی انہوں کی نفلی عبادت ہو گی شریعت اور بلکہ میں اتے دس چھوڑا اگر فترا دن اپنے, اپنے مامے چاچے کریبی کریبی جڑے ہیں اگر وہ ضرورتمند ہیں گریب نے تنگ دست نے تو نو زیادہ فضیلت والا یعنی جی فترا دے دے طرح تھی ایسا جن کسی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دیتی ہے کہ اسے فترا واجب ہو جائے گا جہے سڈے چپرا ہیں تو یہ ہوئی ہے کہ پہلو ویو جاڈا رشتہ دار ہے لیکن اتے ایک گل کا خیال رکھنا نہ کوئی بد مذہب ہو گیرت ہونا باہر جان تے منہ کھول کے چاٹے کھول کے پھر ہو جس نو نہ دیا جائے بلکہ ہوں تو کئی ہم رشتہ دار جی مجبوری ظاہر کرتے نے آ جی میرے بچے پانچ سات نے سکول پڑھتے ہیں فیسیں پوریا نہیں ہوتی میں بڑا تنگ ہوں نہیں دین دی گل دین دی یعنی آپ جو دینا تو انہوں نہ دئیے انہوں ہک بنتا ہے گا دے بھی چلو نہ کوئی نیکی کر لو کوئی نیکی کر لو تے ہو سکتا جے ایمان دا قطرہ پھردا تے خطرہ قبول ہو جاوے اس واسطے رشتہ دار دیا ضرور رکھنا نہیں تے برباد کرنے والی گل جے فترا جڑا وہ پنجی روپے پنجی روپے اس لیے ہے سوا دو سیر کنک کی قیمت روپے روپیے نہیں آٹے نہیں کنک کی گل کرو کنک کی پایا کہ بلا دس روپئے شیر کنک بنتی پی سوا دو شر کی قیمت پنجی نہ بنے تحب پہلو کی من پتا تھی متا تھی اچھا آ گئے نا ٹھیک کہکا مارن کی بجائے مسجد کے کہکے تو بچ تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہوئے ہوج منہ کھول کے ہس لینا اور گل کا مار کے ہسنا جا منہ کھول کے ہس لینا ہے جا پڑھا مسلم شریف کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نصائی شریف چدی اس بات حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی صحابی پاک کے کول سماق بن حرب نے پوچھا سماق بن حرب نے پوچھا تابی نے کہ جناب یہ دسو تو سر رسو کریم سرکار اندے سو. ہاں دے سو نے عرض کیتی ہاں بیٹھ اٹھتے ہوں سن آپ سرکار نمازے سب ادا فرما کے نماز سب ادا فرما کے آپ اپنے مسلح شریف تے تہ جس بھی اگے بہ جے سن آپ سرکار دے سامنے اسان پہلا تو اسان اپنے جو ورد وظیفے کرنے ہوں سن اللہ کرنی اس بعد پھر اساں زمانہ جہلیت دیاں گل شروع کر دنیا بھی اور سڑج کرتے ہوں سیاہ کرتے اللہ چنگا ہدایت دیتی اللہ بچا لیا جی تو ہسدا رہنا ہسدا ید دے لفظ نے دا کا من ہے بغیر آواز تو ہسنا یعنی کہہ تو بغیر ہسنا دہ کا اساں ہستے ہوں سا وہ پچھلیاں کی تے نبی پاک سرکار یا تبسم آپ تبسم نال رن سبسم کا مانا ہے کہ اس طرح بندہ ہسے بھی آپ بھی نہ سنے صرف منہ ہسنا بن جائے یہ ہے تبسم جنوں آدھے مسکراہٹ مانا okay. ہنسن دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی اے ہنسنا بھی آپ تے سن لو لیکن دجا آواز نہ سنے کا جنہوں آسان ٹکارے مار مار کے ہستا وہ ہے کھل خل کھلا کے آواز نہ رکھنا کہ دوسرے آواز سننا تو کہا, کہا تے ویسے بھی مناسب نہیں تو مسجد اندر تو بالخصوص تے اونج ہسنا کہ انہیں کہ آپ آواز اپنے ہسن دی سن لو اے نبی پاک سرکار صحاب کرام ایک مسجد شریف چیز کن دے کے جدو پچھلے دے رگڑے پٹ دے سن دے ہوتے. کیونکہ کفر دی تجلیل واسطے ہس لینا یہ بھی عبادت بن جائے گا اللہ تعالی شان و عمل دیوت واجب نال چھ تکبیر زائد دے. فجزى مما الله اكبر الله الحمد سبحان من نور قلوب العارفين بسراج الهدايه والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفره والايمان واكرم عباده المؤمنين بشيام شهر رمضان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والردوان ووعدهم دخول باب من أبواب الزنان كما أخبرنا النبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الرجان لا يدخلوا إلا سائموا شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإلا الحم سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من الليالي شهر رمضان وجعل قيامها خير من قيام الف شهر بالعدل والإحسان ارسلى الملائكه للتبليك والسلامي على كاف فذ اهل الحق ولي كان وغفر لهم جميعا الكبار والعصيان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر والحمد ثم الصلاه والسلام على خير الورى بدرت جنا نور الهدا صاحب القبا قوسين او ودنا رسول الثقلان النبي الرحمان امام القبلتان شفيع الامم في الدار خاتم النبيين رسول رب العالمين سلتاح قال خلفا شین بار کلاح نفل قرآن وصدقاتكمن كل صغير وكبير نصفا من بر وصام من تمر وشعير وعلموا ان صدقه الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن حوائج الاصل يا نفسي ولا تفلي صغير ولا جارية هي قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تخرج صيام من اللغو والرفث وتعمت للمساكين كل میں اندر کی جانے خلقت ہولی رو آشق کلمہ یارہ ات دے جانور نبی دی ہولی سانو مرشد یار کلمہ دسیا بہو سا جن اللہ تولی ان کی آواز مٹھی رکھو سر اللہ ہو لا اس کرمے دا ورد کمال میاں اس کرمے دا ورد کمال میاں نبی آل میاں سانو دسیا علی دے لال میاں سانو دسیا علی دے لال میاں پڑھو لا میاں پڑھو لا ذرا گوج پہ مجھے اچھے ہوا لائی لا لا ہو لا الہ جڑے جند نبی وار گئے جڑے جند نبی وار گئے بڑ جنت دے سردار گئے خود دار آواز نہیں نکلتی تے پورے مجمے چلنے آواز تو نکالتا دور درد کر دیا خدمت ہر بیماری دا کوئی نہ کوئی علاج ہو دے جسم بیمار تھی پوے ڈاکٹر کنے منی دے تبیل کنے منی دے جسم بیمار تھی دے ان دل بھی بیمار تھی دے, دے تو آتے مالی صاحب جسم بیمار تھی دے گل گزا کنو دل بیمار کت کتکن تھی دے توجہ دنال دل کے کن کھولتے سوڑ گھن جسم بیمار تھی دے غلط ہا غلط گزا کنو دل بیمار تھی دے بے حجا گناہ کر جسم دا بیمار بیماری مر گناہ دا کفار ہے کی سا پر رات بھی بھج دوں دل دی بیماری واسطے کوشش کر جو دل تندرستی پیا بے مرمے والا جیندائیں اور دور دساوا دل دا علاج کیا ہے سخی سلطان سی فرمے دوا نا دل دا کوئی تے کلمہ ہوں کلمہ دور زنگار مٹاوے تے کلمہ میل اتاری ہوں کلمہ لال جواہ رہی کلمہ ہات پن ساری اتو باہو تے کلمہ دولت ساری ہو درود پاک پڑھ پیار عقیدت نال درود پاگ پڑھتے میں لجپال حسین کی بار گائز کچھ نظرانہ عقیدت پیش کرا محبت تحبت درشی پڑھ جا قدرت اور موجات کا انداز ایک ہے قدرت اور موج کا انداز ایک ہے اسلام اور حسین کی آواز ایک ہے محبت ماہ اسلام محبت ماہ حبے خلفائے راشدین اسلام ماہ حبے خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است صدیق برج او کمال کمالے است فاروق اس دو جلال محمد است عثمان و جمال محمد است علی جودو ج محمد آلے سنت عقیدہ جد محرم دیا لجپال حسین دا چاری ہوئے آلے سنت آدم لازم سننی دے نبی صاحب دا ذکر ضرور کرو تاکہ راستے کو بچو سی کنو بچو گلتا کنو بچو نکھارا ونجے جو نبی دے عاشق صحابہ کو بھی منے دے نبی دے ہال بیت کو بھی منے دے سا خالی صحابہ کو منے دوں نہ صرف خالی بیت کو منے دوں سدا اسلام خلا راشدین دی محبت ہے سدا ایمان آلے محمد دی محبت ہے اسلام اور ایمان جسم تیرو ان انسان دا وجود روح دے جسم نال زندہ ہے انسان کے میں کئے اسلام وجود ہے ایمان روح ہوئی صحابہ دا جسم وجود ہے ویدی محبت اس وجود دی روح ہے کہ روح نہ ہو جسم مرتا ہے جسم نہ ہوئے روح دا تصور نہیں ہوتا روح دا پتہ نہیں لگتا بغیر صحابہ صحابت آہل پیدی محبت نہ کرائے بغیر آلے محبت مستفا کی محبت صاحبہ محبت نہ کرائے الحمد للہ اصل سننے تو صحابہ د بھی نیاز مند نبی آل د بھی نیاز مند کوئی کوئی لوگ صحابہ کی محبت آہل پید کے ذکر کو گدا سمجھ ہیں کئی کوئی لوگ آہل بید کی محبت کے صحابہ دے ذکر پچھا نہیں سمجھے مزدور ربی پارک تک مقبول جیت سدیق فاروق دی شان عثمان دی شان دی شان پال حسین شان بھی ہوتا ہیرا سی کیا فرمائے میرا باد دشان شاہ اس بعد سدیق اکبر دے ملن نبی دا محالے قیمت چملا ہورا صدیق دا والے منکر چوندہ مت سمجھی حال نہیں کال نہیں اے حالے سید صابر حسن حسین پیارے ہن افضل اکمل آلے سب کے تھیوان نبی دے پاک یار دن والے دو تیرا موسو شہادت کا عنوان ہے ربا رب دے جی سارے سودا بڑا بیٹھے سارے خریدو فروغ د فرما بیٹھا فرمایا اپنی جان دزا خاطر شری نفس ہوگا مردہ تلا وہ لوگ جی نے رب نال سودا بڑا جان دے دوں رزا تا فرما اب جو ہے اور سن شہید کون ہو شہادت کیا ہوتی ہے شہادت کا مقام کیا ہے اور رجپال حسین سید سہدا کیوں ہیں شہادت سارا تلوار چلاوان دے نام نہیں میدان جہاد اتہاد تلوار جھالتے زخم چھا پہ موت قبور کران نہیں شہادت حکی ہو خوشی نال محبت نال الفت نال جذبے نال جہاد نال رب دے کلام کو بلند خاطر جند جد گول خوشی دے نال کے شہادت آد حدیث پاک دے آواری چاہتی ودے میدان جہادت لڑدا ودے دشمن کے ہاتھوں قتل تھی گئے شہید نہیں رسول اللہ کیوں فرمایا ہی شوہر ہی کو دولت دما تھر جہاد کے میدان شہید کہل جذبہ جو یار نی گلی پوا قربان تھی پوا خوش تھی پوا بھاوے میدان جہاد نہیں شہید تھیا گھر کے بسلے موت آ گئی میرا نبی فرمے وہ بھی شہید ہے ثابت ہو یا دل دے جذبے دے نال شہادت قبول کرنا اصل شہادت ہے پھر شہادت ہے کیا مو منڈا میرا جے موہ منڈا اچا کچا مومن دا میرا ہے جہاں میرا ہے چار نعمت رب جا دنیا وچ عظیم پہلی نعمت نبوت دھی نعمت صداقت تیشی نعمت شہادت چوتھی نعمت ولایت اے پوری دنیا کے خدا کی قسم شہادت جی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہر ویل دعا منگ داں گے خود سرور کائنات فخرے موجودات سرکار دو علم سلط علیہ وسلم فرمیدن میرا رب آ میں چاہتا تیرے راہ شہید تھی وہاں چاگر سوال میں چاہتا تیرے راہ شہید تھیواں بال سما تھیواں بل شہید تھیواں بال سن تھیواں بال شہید تھیواں بال سما بال شہیدہ رات دی چوبی گھنٹے دہا دفا میں کو زندگی میرے کو شہادت دے دا رہے شہید ہی رہا تیرے نا تھی دا رہا میں کو شہادت اتنا پسند ہے جتنا زندگی پسند کریں علماء اہل سنت انشاءاللہ خطاب اللہ ختاب پر سباب ادا کرام بیان کرے سن تیرے دل چ روح پیدا کریں گا شہید دا مقام کیا پر دے والی؟ شہید دی عظمت کیا ہے خدا دی قسم سیدنا عبداللہ پاک شہید تھے ن چے وہ حضرت جاپے سے تشریف گھر میں ان شا چار بجے تک خب کر مل آپ کا کتاب ان شاء اللہ ساڑھے پانچ تک ویسی پیا کیونکہ اتنا آپ زکر لجپال حسین ایمان تعداد کرنے نا بردا دل کو سندھا کرنا Oh, حضرت عبداللہ سی شہید اللہ جنگے ہو حضرت جابر سی تشریف گھننا ہے. نبی شہید اج آ مت مت آبا کتنا ہے چاگرا سما یار میرا کریم ہے جو رب کیا سوال کیتے پیو جواب کیا دیتے رب عبداللہ تو ابد اللہ تیرے شہید تھیں منگ کیا منگ دی حضرت عبداللہ جواب جب میرا رب کوئی میرے کو ولا بھیج ولاج بھیج جیرا لطف مزہ شہادت تے آئے بڑا مزہ آ گیا شہادت نبی سی علیہ وسلم کیا مت والے دیا رہے بالک اللہ ہر ایک سوال کرتی جنتی ہو تو پیشہ کیبا تیرا نعمتا کافی انام کافی ان، رحمتہ ان。شہید, رب شہید ہے۔ وقت میرا تیرا بے بہان، پر وہ نعمت جی شہادت میدان لطف آئے مزہ نہیں پیا میرا دل دے میں کو دنیا تلا ایک دفعہ نہیں دہ دفاع شہید تھی وا دہ دفاع زندگی جیڑی کرامت شہادت اتہ دمنت نہیں ملتی پی شہید ولا بلا تمنا کرسی حضرت جابر سے عباس میرا کریم عباس میرے ابے جو سوال کیتے رب کیا فرمائے فرمایا میرا پاک عبداللہ اللہ میرے نام سے شہید فیوان والا میں ایک دفعہ سارے آ گئے بلا واپس نہیں بھجے دے سونا میں واپس تو نہیں میرا پر میرے پچھلے کو خبر دے سی جو میں کہہے مقام تے پہنچ گیا فرمایا میں قرآن بنے دا تیرے محبوب کنے بھجے دا میرا نبی تیرے وارو پیغام اپنے گوا کا آج کل پلو سرتے والا سال حسین دے سہے پڑے میرے پاک حسین کی شہادت تمام بلیے پڑے خدا دی قسم خود خدا نے بھی رحمت نشادر کی تے. میرے مستفا بھی خود دادی حضرت ابد اللہ بن جہاز بن ابھی وکاس دو صحابی میرے نبی دے. جانگے دے وا کے تک دیوار پہلے رات دا کتھے تھے دے انہیں فرمائے ابد اللہ ساتھ جی کرو اج رات رب کی بارگاہ دعا نہ منگوں کہ شاید آ کے سویرے میدان چاہ دے جانگے تھی اپنے دل کی خہج دائر کر میں بھی اپنے دل کی خہج دائر کر دیکھوں سویرے رب نتیجہ کیا دے دے فرمایا تو دعا تگ میں آمین آدھا جی حضرت ساتھ نے تو آ میرا رب سچا کل چنگے وہ دا میدان لگنے میرا دل میرے ہاتھ تلوار خاطر بھی تلوار میں تلوار بھی تیر میں تیر میں بھی, بھی, بھی میں مارے میں کرے کو کو کو کو میرے ہاتھ سارا سامان میرے ہاتھ میں شکر دے دشمن کو مارتا میںبی حدیث کا سنے دا میرا سیمال سے سے سے نبی آل کو ہی پہنچ خدا دی قسم کروڑا دنیا دے امیر عالم ایک پاس دنیا دے تھکی ایک سے دنیا دے حاجی مٹی کی عزم سب تو بات دے سوار کاسط کھڑے کاسط بھی آپ کی خت تا بھی سگرا دے حسین کون ہے حسین کا پتا کہیں پتہ کا پتا لاگت نہیں بنتی حسین سکرفلہ گھر والی شادی شدہ سر دال تورج نہیں دے دا اور راہ وٹو دی خدا دی قسم سن والا تصدیق کرا ظالم پلر پہ متھی دن بی شادی کا سم کو سیرے شادی دے سیت کھائی پڑی ہے شادی کی گھر پیدا تھو لیا کھڑا کورا گواہ میں موجود ہوں بیا پاک امر چھ سال تو گھٹ ہے حسین وجہ امتحان تے گیا کھڑے آخر پوری رسم شادی کرا دی, دی, دی, کر دی, دی گال آئے لب سی گاہست زیر از نفس گم کر دمیاں چنا دو سی جا دم مار چاہ کا میرے حضرت تصدیق کرے ماپوے کا مخاش الب امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرمین خدا کی قسم او امام غزالی جے کو میرا دیر رات میرے نبی تے اپنی پاک امر دلیل حضرت امام غزالی کو نوح حضرت سامنے پیش کیتے کی یارسول فرمایا میں اعلان کی تم علماء امتی کام بے بنی اسرائیل میں مستفا دی امت علم عالم بنی اسرائیل کے نبیم آگے ایک دا دکھاؤ فرمایا ہے غزالی, غزالی کو پچھنے ماں اس مکھ تیرا نام کیا ہے فرما محمد بن محمد بن محمد بن محمد میرا نام محمد ہے میرے پیو کا نام محمد ہے میرے ڈیڈی نام محمد ہے میرے پرداد نام محمد ہے علیہ السلام فرمائے سوال جب کہ طریقہ سوال کے مطابق بارگاہ جاز کی یا رسول اللہ، اجازت ہوے تو موسا کلیم گفتگو کرو فرمائیں کر میرا کلیم سہی جنر والا کلیم ہوی میرے سامنے ہک ڈال دے پیچھو لاکھ جواب کھڑے سنی اگر محسوس نہ کرو خدا کو پوچھا بما تل کا بے جمی کا یا موسا کہے ہاتھ بچ موسا کلیم سجے ہاتھ کیا ہے فرمایا کالاج میرے ہاتھ ہے دسے لطف پیا میرا کریمہ معلوم تھرے سوال تھوڑا جبڑا ہوبارکے مبارک بھی نوک لائی محنت پڑھیں بیٹھے پٹی بیٹھو آپ کھول داٹا تک برداشت نہ کر سکتی اس واسطے پٹی بتھی بیٹھا میرے پاک نبی گرامی میرا چھوٹے جراث مبارک لایا وہ نور د لاٹا کرو ہر تک موجود ہیں نا متعلق مقاشف حسل کلو امام غزالی فرمے د امام حسین دے حکایات کربلا واقع کر کیونکہ ہر وقت نبی سنگھ آل بیٹھے واقعات کربلا بیان کرنا نبی دے پاک آل دی توہین کا سبر بردے اس واسطے ازمت کا مشان بڑے ازمت کا میار بڑے حق محضر حکایات نہ بیان, بیان کرو جو توہین دا پڑھن دے, دے پیدا کوئی عالم پیدا کوئی عالم امام غزالی دے کوئی عالم ہوئے خدا دی کے حکم ہے ایک بات خیر میں تھی دیا ساتھ سی دعا منگی می حضرت عبداللہ بن جہاش آ کے میرا راب سورے میدان جنگ لگے دشمن میرے مقابلے چے وہ اتنا طاقت والا ہوتے تلوار انہیں ہاتھ چ نیزا ان ہاتھ چیر انتال میرے ہاتھ میرے ہاتھ مارے میں تلوار ٹے میرا نیزا ٹھے میرا تیر توجے میری ڈھال ٹھیک میں خالی ہاتھ کھوا میرے دل دین دا, آتے شہید کرے میرا نک کپ کھینے میرے کن کپ کھنے میرا لب پکے میرے ہاتھ کٹ کھنے میرے پیر کٹے کرے جگہ میں تیری بار گھاوے تانا, تو پوچھے عبداللہ, نکھ کیتی, کن کہ لب کہے کی ہاتھ کتی وجود کتی میں آخا میرا ربا ترے نو لایا تیرے نربان کرایا میرا کریم فرما میں سچ کی سچ کی حضرات ساتھ فرمے دن میں تو سنیے عبداللہ اللہ بن چہاز میں رشک کیتے ابد اللہ کی دعا مائک بخش گئی ہے برادر اٹھا گئے اچھا خیر سویرے ڈسوں کی فرمایا جہاد دا میدان لگے اوڑو دشمن آ گئے نبی دجن آ گئے اور بھی دشمن ہیں نبی کا گلام ہے یہ بڑی طاقت نالن اے کمزورن خدا دی قسم ہدر فرمے دے میرا بڑا سور والا بڑی طاقت والا بڑی والا تیر میرے تیر تلوار میرے تلوار میں میں کو گئے تلوار جیتی ہوں انتظار کھڑا کریں گا جو ابن جہش دی کیا گال تھی ہے آدھے خدا دیکھ حضرت ابد اللہ تلوار چاہ پیا چاہتے نیڈا چاہ پیا ہے تیر چاہال چاہے او بڑا سورا والے بڑی طاقت والا سلاح سلا ہوں ہتھیار ہوں سور لائے لائے وہ حملہ کیتے حملہ کیتے ہاتھ کی تلوار ٹھیک ہے نیزر تیر گئے تھی گئے خالی کیا بدا, بلاوی جورتنا, بھج بھائتے, دشمن دنا, بدا, میرے نبی لکڑ تلوار تلوار بڑھ گئی ہزار قسم اور تلوار کافی دیر تک رہی ہے تلوار حضرت بلادر ہتھا کے شہید تھی گن جنا شہید میں ٹھم نک حضرت عبداللہ دا کٹیج گیا ٹن کٹیج گئے ہاتھ کٹیج گئے ہیں وجود ٹکڑے ٹکڑے بلا تو میں سارے نبی سامنے موجود ہے میرے نبی بیٹھے واہ وے عبداللہ اللہ واہ یار دے سب کچھ بھول ادے وال میں کو پتہ لگے جو جی میں آخر میرا ہاتھ پیر تگی دے سامنے میں جو بلا دیکھے دشمن آپ آپ کن آپ لب دھاگے پوتے نیزے دکھے نہ خدا دی قسم جتنا زیادہ بول رہے تر پوچھو امیر حمزہ سیدا کیوں ہے بڑے سہبی ہونے کی رجح کرو سیدہ میرے حضرت موجود بیٹھیں اللہ کی قسم حضرت حضرت سے شہید تھے. دے وجود ساری گنٹری تیار کر دیے پر میں نے میرا ربا میں ڈاڈا خوش ہاں میرے خاندان میں اپنے دین کی تے سارا وجود مسلا کروا دیتی ادھر وجود باقی بتا پہ دا میرے دادے بیٹھا جو بیٹھا میں تم بوٹی بوٹی تھی وجہ تیرے نا چار اسرائیل <سؤال> کا بندہ ایسان پیاری آئے تبلی کی قوم جٹھلا ہے آئے دائے لوگوں نہ جٹھلاؤ سچے نئے میں چاچے مامے سوتر مسات رشتے دار کون اٹھی کریے تن کی میں نہ منا چاہے مالک خالے منسی کو میرا خالے ہوئے مالک تو, ہوئے، تو جائے کرے کرنا میرا رب ہوئے اٹھے دے رہا پورا بچو یگ ہنتا فراؤنی كہ بہ مانگے فقیر کیتے ہم پتھر مارے کئی چاٹ ماریے، مارے کئی كھلا مارے كئی پہاڑی چاٹی چاہتی کئی پہاڑا مارے کئی تلوار مارے کئی سوٹا مارے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے قرآن خدا دی قسم حضرت ربھی بالا ملن موقع میل تک مارنے میرا رب میرے چامنے جرا یار سے زیادہ ہمت بجود کے دکھ تھلے ربردے درجے ودے معلوم کیا امیر حمدا سو شہدا کیا شہادت درپار کی وجہ کرو اور امام حسین کریم سید و شہدا کتنے وجہ کرو صرف کرو سو شہدا جی جا کم میرے لجپال حسین دین کی خاطر کرتے دکھائے کیا ہو جا کوئی کر نہیں سکتا بس امتحان ہے چھڑا مال تک کئی دمتحان ہے چھڑا اولاد تک کہیں امتحان ہے صرف وجود تک کہیں امتحان ہے صرف وطن تک کہیں امتحان ہے دشمن کی تلوار تک پر سب کے حسین کریم دی مال بھی کتھے, اولاد بھی کٹھے کٹھے جان بھی کٹھے اولاد بھی کٹھے عزت بھی کٹھے ابرو بھی کٹھے جان بھی کٹھے سب کچھ دے دے. بل دے. شکرانے دے سجدہ کر دینا ہوں تراضی تھی تو آپ کے سامان پوچھو یہ واقعے بیال سن بیان کرے بیان کرے دے؟ دے عشق دی ہو رب امتحان گل گھنے وہ سبری کرے دن شکر ہی کرے دن کھیری زبان تے ہوں بلا فکر کریں کرم کر میرے امتحان گھر درجے نہیں درجے نہیں رب تک پہنچ دے درجے اے تک درجے نہ ہو رب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ رب دی دربار سوکھی دربار نہیں عشق دی منزل دور تو دور ہے متا سمجھے وہ نہ سرحد نہ لائن سی نہ میل تھا نہ کوئی کوہ کوئی سوہے رول میں پر لاشے دمبوہے سویا نے بھی فرمان فری دی عشق نہیں سر روہے بن مرشد دے حد دا واقف بھی آنا کوہ جے فائق مرشد کرم کرے ول یہ جتن دی جو آشک کی عشق دی اب کہ دا بالا آشک باہے سڑی دے ہو جان جگر گھت کے آرا خون جگہ پیندے ہو سرگردان پھرن ہر ویلے ہوں جگاڈا پیندے ہو لاکھ ہزار آشق بنی باہ پر عشق کہیں دے نصیبے ہو ہر <تصفح> ایک کو عشق نہیں ملتا میں صرف مفت سرا دا ترائے درجن لاکھ کوشش کر نمازی بنا دا. داجی بنا دا. سکی بنا سخاوت خیراتہ کرانا لاکھ آدی بار جیتی ترائے درجے نہ پیسے او تک رب کا قرب حاصل نہ کرے دا. پہلا درجہ صبر پہلا درجہ سبر درجے لیلا ابرو مالا چوتھا سبربرولہ تا سبر نی نیک نی چوتھا سبر ہی آشک دزا کا وقت کرنی میں بیان کرا جنہ سبر دنزلہ طے کر گی نے بندہ صبر دیا منزلہ طے کر گی کوئی لوگ صبر تک حضرت گئے مائے پیاں نوجوان پڑھے نہ ملے تو سبر تکے نوجوان کے کبلا وادت سی بھی نہ ملے تا نا مالک دا در چھوڑے نہ شکوا کریں آ ساب ساحد ہونے آخے دے دے تو جاگ چ بنڈنگ بایا دے دے تو جاگ چ بنڈن دے تو شکر کریں گے نا تھکن خدا بھی قسم انتہا تک ہوتی ہے نہ نفے کا پتا ہے نہ نقصان کا پتہ ہے نہ زیادہ پتہ ہے نہ بیماری کا پتہ ہے نہ سیاح کا پتہ ہے نہ اولاد کا پتہ ہے نہ بدن کا پتہ ہے سب کچھ یاد سابر بڑھتے جابر بڑے اللہ فرملے چوتھی دوسری بات دے بعد تبکل کوئی بندہ سبر دے وی دے دعد بلا پاؤڑی بل آتی دے تبکل دیتا درجن عطا تے شکر نہو تے سبر اے تبکل ہے دے تو بوے نہ دے ہکو جیاں نہ دے تا شکر چھ مجھے اے تبکل اور میرے پاک نبی کیا کہتے اپنی اولاد کو سبر دا دودھ توجہ کر دا دودھ تبکل دا پانی جان دودھ سبر دا پی لے تبکل دا پانی پلائے نے تجی منڈل آ ہے رضا دی رضا دی خوراک خوائیے نے خواب پلا جوان عمر حضرت حسین پاک حسن پاک فرمائے بچے بچے کو مرد عورت کو میرے پاک نبی دا کھیر سب پلاکل دا پانی پلا رضا دی خوراک کوائیے مکمل تیار کرتے رب دے دیس فرمائے ول رضا دے تر درجن آخری بات ختم کر کے رزا دے رضا ترکل اختیار ہو کبل کزا سری چمکتی کڑیے تلوار چمکتی پے الاد کسی پیے بتن کھلی دا پے آجن تیاری پیچھی دیے تیری مرضی آشکا کہ دہی وجے رضا پچھو پیچھوں وچ پھر جکاوے تیری مرضی جے قضا پہلے اختیار رہی اپنی جان پچاوے تیری مرضی ہر کوئی جان بچے دے پر عاشق قضا کے تلے سرتا نہیں کزا کنو پہلے اختیار کو استعمال نہ کرے پہلی پاؤڑی رضا دی دیے رضا دی ارو تلوار پیچل ہو بھی. بچے دی گردن تے چھری پی چلتی ہول خوشی کڑی لگتی ہو بھی. لطف ہو بے بے جی میں پاک نبی عید دی دی فرما علی سویرے دا دہچے عید مدینے پرسوں کریم نے کریم کیوں میں امت کی قربانی کرنی ہے اپنے گھر دی قربانی کرنی ہے میں مستفا غریب تک کامنی ہے دی بھی چاہنی ہے کی جمے ہزار کرو فرمائش سویرے عید پڑھاؤ نبی تلوار, چاہتی ہے. تلوار کو دی دی پیے نبی ہاتھ تلوار چھریے اٹھے میں جھمر مچ گئیے رقص آ گئے خوشی آ گئی ہے نبی سے لٹاون چھو... میرے سی میں کہ یا رسول اللہ، ہی کو اپنی ماہر تراتے نبی چھری تلے کیا چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو ما دل سے دعا دو میرے قاتل کا بھلا ہو ہم شکار ویل پڑی ہی. یار اپنے ہاتھ زیبے کریں تہوں تو میرے حاضی شاسی فمے دے کشمیر کروڑ یوید ہوا کدھر پیر حسین شہید ہودا. دی دی یار دی نا تصویر ہوتی ہتماہی نہ شمشیر ہوتی نہ کل من تے آزادی نہ تقدیر تیر جفا دی کی تم یار دی, دی, دی, دی شہید پی پیاو لذت پی پیا تس پیا دبے چھینے ہوئے وہ آن بلا بلا سیبے کر رج رجتے کرزا فیصلہ تھی چکا ہوئے سب کچھ قربانی ہو چکی نہ گھر بچے نہ اولاد بچے نہ مال بچے نہ جائاد بچے کچھ نہ بچے کچھ نہ بچان دے بعد سجدہ چا کر رضا آخری انتہا انتہا میرے کی اللہ توجہ فرما جرا سب کچھ کھلی اللہ سبان لطف دا تے کربلا دے میدان سخی سلطان کیا آخ آخری بات تھی ختم چکرے داش پڑھن نماز جائ بچ ہرف نئی جڑا کیڑا یار نیت نہ سگ مند دل تھوئی آی تے خون جگردہ تے وزو پاک سجوئی لبنا ہلے ہانٹ نہ فرق لبنا ہلے یارا ہونٹ نہ باہو اے خالص نماز سوئی <ہوتا> آشق حقیقی سوئی جہ قتل مشروب کے منے عشق نہ چھوڑے تے منہ نہ موڑے بہن لکھ تروالو کھنے ہو جائل دیکھے راز مہیدہ لگے اس بنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ بنے ہوتا